السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمد للہ نحمد علیہ رسول الکریم فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر لي امری عمری وحل من لسانی ابقہ قولی گزشتہ سبق میں ہم نے دو چیزوں کے بارے میں پڑھا تھا خاص طور پر ان میں سے ایک تھا دوسروں کو پانی پلانا اور دوسرا سرحدوں کی حفاظت اپنے کام اور اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا اور یہ دونوں کام اجر کی نیت کے ساتھ کرنا اس سلسلے میں آپ کو اپنا تجربہ شیئر کریں گے کہ آپ نے شعوری طور پر کسی کو پانی پلایا ہو اجر کی نیت سے بغیر اریٹیٹ ہوئے ہوں یعنی بازو کے طرح سے نا کولر بھرنا ہماری ذمہ داری ہو جاتی ہے یا وہ اس میں برف ڈالنا یا اس کو صاف کرنا اس کے اندر سے اچھی طرح تو وہ ایک بہت بوجھ سا لگتا ہے نا کہ یہ کیا کوئی اور کیوں نہیں کرتا لیکن اگر اجر پتہ ہو تو انسان انتظار میں رہے کہ کب موقع ملے کب یہ خالی ہو تو میں دوبارہ بھروں اور کب سب کے پینے کے لیے اس کو تیار رکھوں اس میں آپ دیکھیے کہ بعض پر پانی خود بوائل کرنا پڑتا ہے پھر اس کو ٹھنڈا کرنا پڑتا ہے پھر اس کی بوتلیں بھرنی پڑتی ہیں پھر اس کو فریج میں رکھنا پڑتا ہے پھر خالی بوتلوں کو سمیٹنا پڑ پھر ان کو دھونا پڑتا ہے ایک اچھا والا کام ہوتا ہے تو اس کو بھی خوشی کے ساتھ کرنا چاہیے گڈ یہ اپنے ٹائم سے پہلے اٹھی اور انہوں نے گھر والوں کے لیے پانی تیار کرنے کا انتظام کیا کس نے کچھ بھی نہیں سوچا نہ کچھ کیا اور نہ کوئی بادر کیا کیوں کیا وجہ وہ بتائیے بتائیں گے تھوڑی اچھا یہ بھی ہوتا نا بعض کہ رات کو دروازے بند کرنے کی ذمہ داری کسی ایک پہ آ جاتی تو اس وقت ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے سب تو مزے سے سو رہے ہیں اور سب بستر میں ہیں اور سب آرام کر رہے ہیں اور یہ کام بھی میرے ذمہ ہے خصوصاً گھر کی جو خواتین ہوتی ہیں آخر میں کچن کو وائنڈ اپ کیا دروازے بند کیے ہر چیز کا خیال رکھا لاک کرنا ہے کہیں تو وہ کیا تو ان چیزوں کو بھی کیونکہ جان مال عزت آبرو کی حفاظت جو ہے چاہے اپنی ہو چاہے کسی کی ہو یہ بھی بہت اجر اور ثواب کے کاموں میں سے اور اگر خاص طور پر اس کے ساتھ دین کا کام وابستہ ہو یعنی کہ فیس عبیل اللہ وہ ہو تو پھر تو اس کا اجر قیامت تک لکھا جاتا رہے گا اصل چیز ہے احساس کا پیدا ہونا کیونکہ اگر ہم پڑھتے ہیں اور عمل نہیں کرتے تو پھر فائدہ نہیں بعض باتیں ہمیں پتہ ہوتی ہیں اور ہم کر بھی رہے ہوتے ہیں لیکن بوجھ سمجھ کے بعض کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن اجر بھول چکے ہوتے ہیں تو علم کا دہرانا اور سیکھنا جو ہے وہ نیتوں کی تجدید کر دیتا ہے اور زندگی میں ایک خوبصورتی پیدا کر دیتا ہے کیونکہ جو کام ایک اسپرٹ کے ساتھ کیا جائے اس کو انسان انجوائے کر کے کرتا ہے اور جس کام کو انسان انجوائے کر کے کرے وہ کام کتنا بھی مشکل کی کیوں نہ ہو وہ اس کو بوجھ نہیں لگتا تو یہ جو ہماری ہر وقت ایک بیزاری کسی کیفیت ہے نا اپنی زندگی کے ساتھ کہ بس وقت کاٹ رہے ہیں وقت گزار رہے ہیں اس سے باہر نکلنا چاہیے اور اس کی قیمت پہچاننی چاہیے کیونکہ صرف ایک بار ملی ہے آپ کو اس کو کسی بھی قیمت پر کسی کی خاطر کسی کی وجہ سے ضائع نہ کریں کہ آپ کچھ کرنے کے قابل نہ ہوں نیکی کے جو بھی مواقع ہوں ان کو بھرپور استعمال کریں اور ان سے میکسیمم فائدہ اٹھائیں دنیاوی اعتبار سے بھی اور اجر کے اعتبار سے بھی دنیاوی اعتبار سے مانا کیا ہے کہ کوئی بھی کام کرے تو ایکسیلنس کے لیول پہ کرے بہترین طریقے سے کریں کہ اس میں حسن پیدا ہو جائے دوسروں کے حصے کبھی خود کھینچ لے جانا بھول جائے تو کوئی بات نہیں صرف یہ ہے کہ اگر اس وقت بھی کام کرنے کے دوران اگر اریٹیشن ہونے لگے یہ کام بوجھ ہونے لگے تو ضرور رک کے پوچھے کہ میں اس کام کو کیوں بوجھ سمجھ رہی ہوں تو پھر آپ کی نیت اس وقت تازہ ہو جائے گی یعنی بعض کرنے سے پہلے آپ سوچ رہے ہوتے ہیں اور بعض اقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک کام کیا اور اتنا سوچنے کا وقت کو نہیں دوسرے پہ ہاتھ ڈال دوسرا نہیں تو تیسرا تیسرا نہیں تو چوتھا تو پھر جس وقت آپ اس میں اپنے اندر کوئی ایسی کیفیت محسوس کریں کہ آپ انجوائے نہیں کرے کام کو تو فوراً پوچھیں کہ کیوں کیا مجھے اجر کا یقین نہیں اور آپ یقین کریں کہ آپ کی پوری کیفیت بدل جائے گی میں نے اس نسخے کو بہت جگہ آزمایا ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ زندگی کو انجوائے کرنے کا ایک بہت بڑا راز ہے بہت بہت بڑا سیکرٹ ہے کسی بھی موقع پر کسی بھی دن کسی بھی جگہ کوئی بھی کام کیسا بھی جس کو آپ سمجھے کہ میرے لیے بڑا ہی مشکل ہے ہے کوئی آپ کی زندگی میں مشکل کام کوئی بھی سوچ لیجئے کہ جو کام آپ کو اچھا نہ لگے جو کام آپ کو بہت مشکل لگے اور جس کو آپ بیزاری سے کر رہے ہیں جس کو آپ بس سر اتاری کے طور پہ کر رہے ہیں فوراً سوچیں کیوں کیوں کر رہی ہوں اور جو ہی آپ کی سوچ بدلے گی اپنے آپ سے کیوں کریں تو ایک دم آپ ریلیکس بھی ہو جائیں گے کام بھی خوبصورت ہوگا اور اس وقت کو آپ انجوائے کریں گے تو یہ جو ہماری سٹریس فل لائف ہو گئی ہے نا یہ بہت سنتے ہیں نا ہم کہ آج تو بچے کی زندگی میں بھی سٹریس ہے بچے بھی سٹریس فل لائف گزار رہے ہیں کیوں اس لیے کہ جب وہ بستہ اٹھاتے ہیں گھر سے اٹھا کے نکلتے ہیں یا سکول جاتے ہیں یا وہاں جو کچھ کرتے ہیں یا واپس آتے ہیں اس کو وہ جنت کے رستے کا سفر تھوڑی سمجھتے ہیں تو مصیبت پڑ گئی ہمارے اوپر معاشرے نے ڈال دی ہے کہ فلان ڈگری تم نے ضرور لینی ہے یا فلاں جاب ضرور کرنی لہٰذا ہر کام بوجھ ہے ہر وقت سٹریس میں ہیں اور تاری کیا ہوا اسٹریس اپنے آپ پر اور جب وہ تاری کیا ہوا تو اس کا نتیجہ میں کیا ہے زندگی ایک عذاب بنی ہوئی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے چیز انکونشیسلی اس انوائرمنٹ سے وہ سارا پولوشن لے رہے ہوتے ہیں یہ پیرنٹس بہت مجرم ہیں جو اپنی فرسٹریشن بچوں کے اوپر ڈالتے ہیں اور آپس کی چکمک جو ہے وہ بچوں پہ ڈال کے ان کی زندگی سٹریس فل کر دیتے ہیں اور اس میں آپ دیکھیں نا وہ بیچارے سہمے ہوئے اور پھر ان کے لیے بھی ہر کام ایک مصیبت بن جاتا ہے یعنی ہم نے گھر میں ایک پولوشن کا انوائرنمنٹ کریٹ کیا ہوا ہے نا جیسے باہر نکلتے دھواں ہوتا ہے نا تو ایسے ہی ہمارے مزاج کا ایک دھواں ہے ایک گرمی ہے ایک غصے کا ایک اثر ہے جو ہم نے پوری فضا میں ہر وقت چھوڑا ہوا ہوتا ہے نا ٹھیک ہے کسی وقت آپ کو ان کی تربیت کے لیے ان کی اصلاح کے لیے اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے لیکن یہ تو نہیں نا کہ ہر وقت آپ ایک بس مصیبت بنا دیں سب کے لیے زندگی یعنی جہاں کہیں آپ ڈی موٹیویٹڈ ہوں فوراً سوچیں کہ کیوں دیر کیوں مشکل کیوں اپنے آپ سے پوچھا کریں تو انشاءاللہ شاء اللہ جو ہی آپ کو اجر یاد آئے گا کام آسان ہو جائے گا کیونکہ ماحول کو بہتر بنانا مقصود ہے نا کہ کام تو وہی ہے ایسے بھی کرنا ہے ویسے بھی کرنا ہے ہر صورت کرنا ہے کچھ فرائض تو ایسے ہی ہیں جیسے نماز پڑھنا ہی ہے وہ ان حال کبیر تُن کہ نماز کے لیے جب جا آپ جائیں تو اس وقت سوچیں کہ بوجھ اتار رہی ہوں یا انجوائے کر رہے ہیں اور تھوڑا سا پاس دے دیں. پڑھنی تو ہے ہی تو بوجھ کیوں بنایا ہوا اپنے لیے مصیبت کیوں کھڑی کی ہوئی ہے خوشی سے پڑھو اجر ہے اس پر اچھا ایک چیز جیسے بوتلوں میں لوگ پانی پیتے نا کسی شادی میں جائیں کسی اچھا تھوڑا سا صرف دو لیں گے پھر بوتل کھلی چھوڑ کے چلے جائیں گے اب وہ کون پیا آپ کا تو اب اس میں بعض اوقات ہوتا گلاس میں لوگ چھوڑ دیتے ہیں اب تو یہ کہ چھوڑنا نہیں چاہیے ضائع نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر اب اس وقت آپ لوگوں کی تربیت کرنے سے رہے تو اس پانی کو آپ بہایا نہیں کریں یعنی کہ سنکھ میں نہیں بہایا کریں وہ کو پلانٹس کو دے دیا کریں یعنی جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نہیں پی سکتے کوئی نہیں پی سکتے دل نہیں کر رہے پتہ نہیں کہ اندر صاف ہے نہیں ہے دوسرے شخص کس طرح اس کو استعمال کیا اس کے اندر پھونک مار کے تو اس کو تنگ سے اس کا وہ ہوتا ہے تو, تو جب بھی ایسی کوئی چیز ہو تو اس کو کھانے کی چیز ہو تو چڑیا وغیرہ جانوروں کو دے دی یا زمین میں دبا دی کہ وہ دوبارہ زرخیز ہو جائے یا پھر یہ ہے کہ آپ اس کو پانی کو پودوں کو ڈال دیں آن لائن ہماری ایک بہن ہے انہوں نے لکھا کہ ان کے ماموں یا چچا کا انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ انہوں نے اپنے گھر کی جو باہر کی دیوار تھی جیسے باؤنڈری وال ہوتی مسلسل پانی کا انتظام کیا ہوا اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ کون کون کتنے لوگ دن میں کہاں کہاں سے آ کر پانی پیتے ہیں اور پانی لے کے جاتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے کیونکہ بعض اوقات ہم صرف کنواں سوچتے ہیں نا کہ کنواں ایک صحابی تھے نا ان کی والدہ فوت ہو گئی تو کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کو صدقہ بہت پسند تھا کہ میں ان کے لیے کیا کروں تو آپ نے پرما پانی کا انتظام کروں تو انہوں نے کنواں کھودوایا اور کہا کہ یہ ہاتھ ہی لم مساد کیونکہ جتنی بھی فضیلت ہے پانی پلانے کی اب ہر شخص اپنے کریئٹو آئیڈیا سوچ سکتا ہے ضروری نہیں کہ کنواں ہی ہو اب شہر میں آپ کنواں کہاں کھود گے تو اس کے لیے آپ کسی فلٹر کا انتظام کر سکتے ہیں ایسی جگہ پر جہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ پانی کے لیے ترستے ہیں لیکن پانی ہوتا نہیں ہے وہاں پر اگر اس کو ٹھنڈا نہ بھی کر سکے تو ایٹ لیسٹ صاف پانی پینے کا پانی لوگوں کے لیے اور ان کے لیے جن کو آپ جانتے نہ ہو ایک تو یہ کہ جس کو دیں گے پھر وہ تھوڑا سا شکریہ ادا کر دے گا اسمائل کر دے گا تھوڑا احسان یا آپ کے دل میں آ جائے گا کہ میں نے اس پہ احسان کیا لیکن جب آپ کو پتہ نہیں کہ اللہ کی کون سی مخلوق چڑیا پرندے کوئی بھی مخلوق اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے اور لے جا رہی ہے تو انشاءاللہ وہ بھی ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ کا کام ہے تنگ ہو گئی زمین ہر ایک کو بھیجتی ہے بدکار انسان ہوتا ہے اس کا بھیجنا عذاب کو بھیجنا ہوتا ہے اور جو نیک انسان ہوتا ہے اس کو بھیجنا ایسے ہوتا ہے جیسے ماں اپنے بچے کو گلے لگاتی ہے یعنی کہ حق کرتی ہے تو دونوں میں فرق ہے لیکن بھیجتی ہر ایک کو ہے کیونکہ ماں ہے وہ زمین جو ہے مدر ارتھ چلیے آگے چلے اور بشّر المؤمنين وبشّر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا بسم الله الرحمن الرحيم صفہ نمبر 247 ابو رافع سلام بن ابو الحقيق کا قتل ذو الحجہ 5 ہجری غزوہ بن نذیر کا ہوئی تھی ذی یہ واقعہ کتنے عرصے بعد پیش آیا ایک مہینے بعد یہ بار بار جو میں آپ کو توجہ دلاتی ہوں ڈیٹس کو سامنے رکھ کے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آپ کو یہ یاد رہے کہ زندگی پھولوں کی سیج نہیں اجر کمانا آسان نہیں راحتوں اور ایش و عشرت کی تلاش میں نہ رہا کریں سوائے ڈپریشن کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا ہمیشہ نیکی کے مواقع محنت اور سخت جان بننے کی کوشش کریں کہ اچھا اور کیا کروں اپنے آپ کو تھکائیں تھکانے کہ بیکار تھکائیں یعنی ایک کے بعد ایک کام اپنے لیے سامنے رکھے اور اگر بڑا کام کوئی نہیں تو چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی خود کو مصروف رکھیں بیکاری جو ہے وہ سب سے بڑی مصیبت ہے اپنے آپ کو ضائع کرنا ہے تو بہرحال صاحبہ کے سامنے تو ایک کے بعد ایک چیلنج تھا غزہ بنو قریضہ کے بعد مسلمانوں کو مزید کئی عسکری کاروائیاں انجام دینی پڑی ان میں اہم کاروائیاں حسب ذیل ہیں ابو رافع سلام بن اب الحقیق کا قتل ذوالحجہ پانچ ہجری غزہ بن قریضہ ذلقادہ میں ہوا اور یہ ذوالحجہ میں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو حرام مہینے تھے اور یہ کیا ہو رہا ہے تو کیا حکم ہے قرآن میں اگر دشمن حرام مہینوں میں آپ کے سر پہ آ کے بیٹھ گیا ہے تو پھر آپ کو کیا کرنا دفاع نہیں کرنا دفاع کرنا ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے اس مفہوم حجاز کا تاجر اور یہود خیبر کا رئیس تھا جہاں سے ہوئی ابن اختب تھا وہیں کا یہ تاجر تھا اور ان بڑے مجرمین میں سے ایک تھا جنہوں نے اہل مدینہ کے خلاف جماعتوں کو برگلانے اور مدینہ لانے کا کام کیا تھا اور کس نے یہ کام کیا تھا ان میں سے یہود خیبر میں سے ہوئی ابن اختب نے اور ایک اس نے. تو مارا گیا تھا کہاں کب بن قرضہ کے غزل چنانچہ جب مسلمان احزاب اور قریضا سے فارغ ہو چکے تو خزرج کے پانچ آدمی اس شخص کو قتل کرنے کے لیے تیار ہوئے تاکہ کاب بن اشرف کو قتل کر کے اوس نے جیسا شرف حاصل کیا تھا ویسا ہی شرف خزرج بھی حاصل کر لیں پھر یہ لوگ خیبر کے اطراف میں واقع اس قلعے کے پاس پہنچے اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا ان کے قائد عبداللہ بن عتیق نے کہا تم لوگ یہیں ٹھہرو میں جاتا ہوں اور دروازے کے پہرے دار کے ساتھ کوئی لطیف ہیلا اختیار کرتا ہوں ممکن ہے اندر داخل ہو جاؤں کبھی آپ کو بھی اتفاق ہوا ہوگا بند دروازے کھلوا کے اندر جانے کا جب کہ جانے کا کوئی موقع نہ ہو اس میں انسان بہت سٹریٹ فارورڈ ہو کے نہیں جا سکتا اس کے بعد وہ تشریف لے گئے اور دروازے کے قریب جا کر سر پر کپڑا ڈال کر یوں بیٹھ گئے گویا قائع حاجت کر رہے ہیں. نیچے بیٹھ گئے زمین پہ پہرے دار نے زور سے پکار کر کہا او oh, اللہ کے بندے اگر اندر آنا ہے تو آ جا ورنہ میں دروازہ بند کرنے جا رہا ہوں عبداللہ بن نتیک اندر داخل ہو گئے اور چھپ گئے جب لوگ سو گئے تو انہوں نے کنجیاں لی اور دروازہ کھول دیا تاکہ بوقت ضرورت بھاگنے میں آسانی ہو اس کے بعد انہوں نے ابو رافع کے حجرے کا رخ کیا وہی تاجر جس کا قتل مقصود تھا ادھر جاتے ہوئے جو دروازے کھولتے اسے اندر سے بند کر لیتے تاکہ لوگوں کو اگر ان کا پتہ لگ بھی جائے تو لوگوں کے پہنچنے سے پہلے وہ ابو رافع کو قتل کر لیں یعنی وہ باہر سے اندر نہ آ سکے اندر سے بند کیے جا رہے تھے باہر سے کھولتے اور اندر آ کے اندر سے بند کر دیتے جب اس کے حجرے میں پہنچے تو وہ اپنے بال بچوں کے درمیان تاریکی میں سو رہا تھا اور پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کہاں ہے لہذا انہوں نے آواز دی ابو رافع اس نے کہا کون ہے عبداللہ نے آواز کا رخ کیا یعنی دیکھا کہ آواز آ کدھر سے رہی ہے کہاں سے بولا ہے وہ. اور تلوار کی ایک ضرب لگائی لیکن چونکہ ہڑبڑائے ہوئے تھے اس لیے کاری ضرب نہ لگی زور کی نہیں مار سکے اور اس نے زور کی چیخ ماری وہ جھٹ باہر نکل گئے اور آواز بدل کر آئے گویا مدد کرنے آئے ہیں کہا ابو راف ہے یہ کیسی آواز تھی نیلا کر رہے نا اس نے کہا تیری ماں برباد ہو ایک آدمی نے ابھی مجھے اس کمرے میں تلوار ماری ہے. اب انہوں نے دوبارہ اس کا رخ کیا اور تلوار کی ایسی زوردار ضرب لگائی کہ وہ خون میں لت پت ہو گیا لیکن اب بھی قتل نہ ہو سکا اس لیے انہوں نے اس کے پیٹ پر تلوار رکھ کر دبا دی اور وہ پیٹھ تک اتر گئی اس کے بعد انہوں نے ایک ایک دروازہ کھولا اور باہر نکلے چاندنی رات تھی اور ان کی نگاہ کمزور انہوں نے سمجھا زمین تک پہنچ چکے ہیں پاؤں بڑھایا تو سیڑھی سے نیچے آ رہے اور پاؤں میں چوٹ آ گئی انہوں نے پگڑی سے پاؤں باندھا اور دروازے کے پاس چھپ گئے جب مرغ نے آواز دی تو ایک آدمی نے قلعے کی دیوار پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ میں اہل حجاز کے تاجر ابو رافے کی موت کی اطلاع دیتا ہوں اس وقت تک انتظار کیا کہ کام ہوا ہے کہ نہیں ہوا سیڑھی سے گرے ہیں پاؤں کو کپڑا باندھا ہوا ہے معلوم نہیں ہڈی ٹوٹ گئی یا موچ آ گئی یا کیا ہوا اس کی پرواہ نہیں عبداللہ بن نتی جان گئے کہ وہ مر چکا ہے لہذا اپنے ساتھیوں کے پاس آ گئے اور سب نے مدینے کی راہ لی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر واقعہ بیان کیا آپ نے ان کے پاؤں پر دستے مبارک پھیرا اور انہیں ایسا لگا کہ گویا کبھی کوئی تکلیف ہوئی ہی نہیں کیا کچھ سیکھا اس واقعے سے اس واقعے میں بہت ساری چیزیں نمبر ایک جی ہاں یعنی عام طور پر کاموں کو شروع تو کر لیتے ہیں بڑے جوش جذبے سے لیکن انجام نہیں دیکھتے اختتام کو نہیں دیکھتے sure نہیں کرتے کہ, ہوا ہے کہ نہیں اسی طرح ہر کام صرف جذبات سے کرنا جانتے ہیں عقل سمجھ بزڈ اور کہاں کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ کام ہو جائے وہ نہیں دیکھتے تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ انہوں نے پوری ایک پلاننگ کی معلومات حاصل کی اور پھر اس کے بعد جان ہتیلی پہ رکھ کے ایک طریقے کے ساتھ مشن مکمل کیا یعنی سوچنے کے بات ہے کہ کس طرح قلعے کے اندر چلے گئے پھر اس کے خاص کمرے تک چلے گئے پھر کام تمام کیا پھر واپس لوٹے پھر چوٹ بھی آئی تو بھی انتظار کیا اپنے گروپ کے لیڈر تھے لیکن گروپ کو باہر ہی چھوڑ کر اکیلے کام کیا لیکن واپس ان کے ساتھ گئے یہاں تک ان کے ہمراہ تھے پھر کام خود کیا جی جی انسٹنٹ فورن ڈسیزنز جیسی جیسی سیچویشن سامنے آتی گئی ویسا ویسا فوری طور پر فیصلہ کرتے گئے کیونکہ اصل نظر کس پہ تھی مقصد پہ جی جی وہ جو فالوور تھے وہ بھی کتنی بات ماننے والے تھے اگر ہم کسی کے ساتھ چلیں اور وہ طرح بیٹھو یا میں آتا ہوں تو ہم پیچھے چمٹ جائیں کہ نہیں ہم بھی ساتھ چلیں گے ہم اتنا جذبے سے آئے ہیں اور تم اکیلے ہی یہ کارنامہ کر لو بعض اوقات سچویشن کو سمجھ کے نہیں دیتے کہ ہمیں کس کے ساتھ کس درجے کا کتنا تعاون کرنا ہے کہاں ہماری کتنی ضرورت ہے بالکل سچویشن کو سمجھنا اور پورے اس ایٹماسفیئر کو سامنے رکھ کے کام کرنے پہ نظر ہے اصل میں کہ وہ مقصد پورا کرنا ہے ہم سارا کچھ کر لیتے ہیں لیکن مقصد کہ رہتا ہے جی وہ آئی سیٹ ویک تھی اس کے باوجود خود ہی کام کیا یعنی نظر کی کمزوری کام کرنے میں رکاوٹ نہیں بنی ہم تو سب کچھ روک دیتے ہیں کہ چشمہ ٹوٹا ہوا ہے آج اسکول کیا کرنے جانا ہے جی جی چھوٹا سا سیٹ بیک ہو تو اس پر ہمت نہیں ہارنی چاہیے ایک اور بات یہ ہے کہ اتنے نازک موقع پر بھی جذبات پہ کیسا کنٹرول ہے اتنی اوور ویلمنگ سچویشن ہے اتنا خوف ہے لیکن وہ سکون ہے اور کام پر نظر ہے مقصد پر نظر ہے یہ ایک بہت بڑی کامیابی کا راز ہے کیونکہ ہم عام طور پر ذرا ایسا کوئی مشکل مرحلہ آجائے زندگی میں کوئی مشکل سیچویشن ہو تو ہم جذبات سے مغلوب ہو کر اس کو بھول جاتے ہیں جو کام ہے بچہ گر گیا اس کو چوٹ لگی اس کا خون نکلنے لگا ہے ماں ہے اس کا خون دیکھ گئی بے ہوش خود ہو کے بیٹھ گئی بچے کو تو کون اٹھائے گا تو ان چیزوں پر بھی قابو پانے کی ضرورت ٹھیک ہے کچھ انسان کی ویکنسز ہوتی ہیں لیکن کچھ ہم نے تاری بھی کی ہوئی ہے اپنے اوپر ایسی چیزیں اگر زندگی میں کچھ کرنا ہے تو اس سے باہر نکلنا ہوگا کوشش کریں کہ سچویشنس کو ٹھنڈے دل دماغ کے ساتھ انالائز کریں اور پھر کام پر نظر رکھیں اسے پریشان ہونے رونے دھونے اور کام چھوڑ بیٹھنے سے تو نہیں مقصد پورا ہوگا جی آ فرمائیے جی ہاں اگر ہمیں کبھی موچ آ جائے یا کبھی چوٹ لگ جائے تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے ہم اس کو ادھر باندھ کے تو پھر بھی کھڑے رہیں گے یعنی کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں انسان کو جان کی بھی پھر پرواہ نہیں ہوتی بالکل اس ساری سچویشن میں جب انسان خالص نیت کے ساتھ اللہ کے لیے نکلتا ہے تو اللہ کی مدد بھی آتی ہے سارے حالات اس کے مطابق ہوتے گئے اور وہ اپنا کام کر سکے اور اللہ کی مدد کی بہت بڑی دلیل آپ دیکھیں کہ جب واپس آئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا ہے اور دعا کی ہے تو ویسے ہی ٹھیک ہو گئے اب سوچئے کہ آپ کے کتنے کام محض آپ کی سستی کی وجہ سے اور محض کسی موٹیویشن کے نہ ہونے کی وجہ سے پڑے ہیں جبکہ آپ کو پتا ہے کہ ان کاموں کے کرنے میں بے پناہ اجر و ثواب بھی ہے ان کو نکالیے اور دوبارہ سے شروع کیجیے آگے چلتے ہیں سید یماما یعنی یماما کا جو سردار فمام بن اسال کی گرفتاری محرم شہجری اب آپ دیکھ لیجیے ہر مہینے کوئی نہ کوئی واقعہ ہو رہا ہے سماما بن اسال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین اسلام کو سخت ناپسند کرتے تھے چناچہ محرم چھے ہجری میں مسلمہ کذاب کے حکم سے بھی بدل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے نکلے. کون؟ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ کو تیس سواروں کے ساتھ زریعہ کے اطراف میں جو بسرا کے راستے میں مدینہ سے سات رات کے فاصلے پر ہے بنی بکر بن کلاب کی تعدیب کے لیے بھیجا تھا سواروں نے واپس آتے ہوئے راستے میں سماما کو پا لیا چنانچہ انہیں گرفتار کر کے مدینہ لے آئے اور مسجد کے ایک ستون سے باندھ دیا یہ نکلے تو کسی اور کام سے تھا لیکن راستے میں یہ بھی کر لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو فرمایا ما اندا کیا سماما تمہارے پاس کیا ہے انہوں نے کہا اے محمد میرے پاس خیر ہے اگر قتل کرو تو ایک خون قصاص والے کو قتل کرو گے یعنی بدلہ لوں گا اور اگر احسان کرو تو ایک قدردان پر احسان کرو گے اور اگر مال چاہتے ہو تو مانگو جو چاہو دیا جائے گا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسی حال میں چھوڑ دیا انہیں سوچنے کا موقع دیا دوسرے دن پھر گزرے اور پھر پھر یہی یہی گفتگو ہوئی پھر دن بھی یہی سوال و جواب ہوا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلقو ثماما, ثماما کو چھوڑ دو یہ وہ شخص جو آپ کو قتل کرنے کی نیت سے نکلا تھا آپ اس کو چھوڑ رہے ہیں صحابہ کرام نے انہیں چھوڑ دیا انہوں نے غسل کیا اور مسلمان ہو گئے پھر کہا واللہ روئے زمین پر کوئی چہرہ میرے نزدیک آپ کے چہرے سے زیادہ قابل نفرت نہ تھا لیکن اب آپ کا چہرہ میرے نزدیک دوسرے تمام چہروں سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے اور واللہ ولانی اللہ کی قسم روئے زمین یعنی زمین کے اوپر کوئی دین میرے نزدیک آپ کے دین سے زیادہ ناپسندیدہ نہ تھا مگر اب آپ کا دین میرے نزدیک دوسرے تمام ادیان سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے پھر واپسی پر حضرت سمامہ عمرے کے لیے مکہ گئے تو قریش نے انہیں اسلام لانے پر ملامت کی انہوں نے کہا واللہ تمہارے پاس یمامہ سے گیہوں کا ایک دانہ بھی نہ آئے گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت نہ دے دیں چنانچہ واپسی کے بعد انہوں نے اہل مکہ کے لیے گیہوں بیچنے کی ممانت کر دی اکنامکل سینکشن جس سے وہ مشکل میں پڑ گئے حتیٰ کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرابت کا واسطہ دے کر لکھا کہ آپ سو ماما کو لکھ دیں وہ گیہوں بیچنے کی اجازت دے دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا اس میں کیا باتیں سیکھنے کی میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلے دن ان سے سوال کیا گفتگو کی اور انہوں نے تین آپشنز رکھی تو پہلے ہی دن کیوں نہ ان کی بات مان لی تین دن کیوں دیے سوچنے کے لیے غور کرنے کے لیے ابزرویشن کے لیے اسلام کی مسلمانوں کی پہچان کے لیے ان کے رویے اور اخلاق دیکھنے کے لیے تاکہ صرف جذباتی طور پر یا وقتی طور پر مسلمان نہ ہوں بلکہ پوری طرح سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں آپ ان کو دیکھ رہے تھے وہ آپ کو دیکھ رہے تھے اس سے کیا پتہ چلتا ہے اس سے بہت ایک زندگی گزارنے کی بہت بڑی حکمت پتہ چلتی ہے کیا جی ہاں کسی بھی شخص کو پرکھنے کے لیے کچھ ٹائم چاہیے ہوتا ہے اور پھر سوال ایک ذریعہ ہوتا ہے دوسرے کی رائے معلوم کرنے کا اور کچھ بھی نہیں یہ کتنی زبردست بات ہے کہ مسجد میں ہیں خود ہی دیکھیں جو دیکھنا ہے جو روٹین میں نارمل وہ تعلیم تبلیغ جو کچھ ہو رہی ہے جو ان کے ڈیلی ایکشنز ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں کوئی کھڑے ہو کر ان کو لمبا چوڑا الگ سے واز دینا نہیں شروع کیا کوئی وہاں لیکچر نہیں دیا کوئی آؤٹ آف دا وے جا کر ان کو سنایا نہیں یعنی ہم بعض اوقات غلط حد کنڈے استعمال کرتے ہیں کہ دوسرے کو انڈائریکٹ بھی تانے دے رہے ہوتے ہیں یا اس کو شرمندہ کر رہے ہوتے ہیں یا سنا رہے ہوتے ہیں اس کے لیے بھی اپنی نیت کو درست رکھنا چاہیے حق کو بیان ضرور کریں مگر وہ جو ایک روٹین یا راستے میں آ جائے بعض لوگ تبلیغ کرتے ہیں لیکن او تبلیغ میں اللہ رسول کی بات کم اور لوگوں پہ ٹانٹ زیادہ ہوتی ہے معاشرے پہ تبصرے زیادہ ہوتے ہیں فلاں ایسا کر رہا ہے فلاں ایسا کر رہا ہے پوری دنیا کو بیچ میں رگیت دیں گے لیکن قرآن و سنت کیا کہتی ہے وہ نہیں کسی کو بتاتے اس سے پھر ایک ریئیکشن ہوتا ہے لوگوں کو کہ یہی اسلام ہے صرف تبصرے اور بحث کیے چلے جاؤ ہاں یعنی کوئی تسن نہیں تھا کوئی ایسی انسٹرکشن نہیں دی گئی تھی کہ دیکھو یہ دیکھ رہا ہے یہ دشمن ہے تمہارا اور تم ذرا یہاں بن سمر کے رہنا اور یہاں ایک خاص اپنے آپ کو, کو کرنا نیچرل بی نیچرل جو ہو وہی ہو. بک پہ نماز پہ آؤ اگلی سات میں کھڑے ہونے کی کوشش کرو خضو خوشو خوشو کے ساتھ پڑھو ایک دوسرے کا لحاظ خیال رکھو ادب احترام کرو غریب فقیر مسکین کا خیال رکھو لوگوں کی ضروریات پوری کرو صبح میں جو ہلکا ہوتا تھا آپ کا فجر کے بعد خواب بیان ہو رہی ہیں کہانیاں سنائی جا رہی ہیں اپنے واقعات شیئر ہو رہے ہیں وہ حسب معمول جاری ہے یہ سب سیکھنے کی چیزیں ہیں نا تو عمل کی زبان سب سے بھاری ہوتی ہے سب سے وزنی ہوتی ہے اس سے سیکھ رہے ہیں اچھا ہم لوگوں کو پاس پٹکنے نہیں دیتے تو یہاں پر یہ جو اسٹریٹجی ہے یہ بہت ہی زبردست ہے وہ شخص بھی ستون سے بنا ساتھ دیکھے جا رہا ہے کون ہیں یہ لوگ اور میرے ساتھ کرتے کیا ہیں اور وہ بھی سچا تھا اس نے اپنی تینوں آپشن دے دی اگر یہ کرو گے تو ایسا سچ بولا اگر مجھے مارو گے تو پھر پیساس ہوگا اگر پیسے لینا چاہتے تو لے لو کوئی یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ ہاں پیسے لے لیتے ہیں تاکہ ہم دوبارہ اسلام کی خدمت میں صرف کریں گے لیکن بات یہ کہ اگر یہ مسلمان آپ نے نہیں کیا تو اور کون سی خدمت کرنی ہے آپ نے بعض اوقات ہم صرف یہ دیکھتے کہ اچھا بڑا فائدہ کہاں ہے اور ایک ایک شخص قیمتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں میں سب سے بہترین چیز کو آپٹ کیا یس yes. بالکل کیونکہ اگر کسی جیل میں بند کیا ہوتا تو ہو سکتا ہے وہاں اذان کی آواز بھی نہ جاتی مسجد ایک اسپرچل پلیس بھی ہے اس میں ایک شخص آیا ہے وہ صرف دیکھ رہا ہے کہ اچھا کیا ہے یعنی اللہ اکبر کی جو آواز ہے اور جو قرآن پڑھنا ہے اور پھر اس میں نمازیں جو جہری نمازیں ہیں ان کی قرآت ہے یہ ساری چیزیں دلوں پہ اثر ڈالتی ہیں جی اللہ کرام ایک تو ایک پوزیشن اکوائر نہیں کرنا چاہتے ایک, ایک یہ ہوتی ہے اور اگر کوئی دے دے تو اس پوزیشن کو دین کے لیے نہیں استعمال کریں گے ذاتی مفاد کے لیے کریں گے لیکن اگر اللہ کو پوزیشن دے تو دین کے لیے نہیں کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ فوری طور پر انہوں نے دین کی کیا خدمت کی اپنے عمرے پر گئے اور ساتھ ہی جب دیکھا کہ قریش ان کو تو کچھ نہیں کہا عمرے کرتے وقت لیکن دیکھا کہ جب قريش اسلام کے خلاف بات كريں تو اچھا ہم آپ مزہ چكاتے جی <سخت> ہاں <نتقال> ذاتی دشمنی کے لیے کچھ بھی نہیں تھا اگر ان کو پکڑ کے لے آئے تھا یا باندھا تھا تو کسی ذاتی انتقام کی خاطر نہیں آپ فرمائی جی جی ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قریش پر احسان کیا ورنہ آپ چاہتے تو نہ کھلواتے ان کا اچھا ایک اور بات یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو ایک حتمی چیز بنا لیتے ہیں محبت ہے تو وہ حتمی ہے نفرت ہے تو وہ حتمی ہے اسی لیے پھر ہم مایوس بڑی جلدی ہو جاتے ہیں چاہے اچھا اب یہ ہو گیا تو اس کا مطلب یہ تو کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا بس دنیا ختم یہ نہیں ہونا چاہیے کبھی زندگی میں رات ہو جائے تو ہمیشہ صبح کا انتظار کریں اور اسی طرح اگر صبح ہو جائے تو رات کو نہ بھولیں رات بھی آنی ہے کبھی دن اچھے ہوتے ہیں اور کبھی دن اس کے برعکس ہوتے ہیں تو کسی بھی کیفیت میں مایوسی نہ ہو اب یہاں پر ان کے دل میں سب سے زیادہ نفرت ہے اسلام کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیکن جب آپ احسان کرتے ہیں بالکل اپس ڈاؤن پوری کیفیت چینج ہو جاتی وہی شخص ہے تو اصل کامیابی کسی کی یہی ہے کہ وہ دشمن کو دوست بنا لے چلیے آگے چلے